بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے نون والقلم وما يذکرون نون قلم کی اور جو اہل قلم لکھتے ہیں اس کی قسم ما انت بنعمت ربک بمجنون کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم اپنے پروردگار کے فضل سے دیوانے نہیں ہو اور تمہارے لیے بے انتہا اجر ہے اور تمہارے اخلاق بڑے علی ہیں سوند قریب تم بھی دیکھ لوگے گے اور یہ کافر بھی دیکھ لیں گے کہ تم میں سے کون دیوانہ ہے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 مال میں بخل کرنے والا حد سے بڑا ہوا بدکار رت الزانی کے جنیب سخت خو اور اس کے علاوہ بدذات ہے جنیب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 کہ اگر تم کو کاٹنا ہے تو اپنی کھیتی پر سویرے ہی جا پہنچو وَهُم تو وہ چل پڑے اور آپس میں چپ کے چپ کے کہتے جاتے تھے اللہ کہ آج یہاں تمہارے پاس کوئی فقیر نہ آنے پائے وَغَدَوْ عَلَى حَرْضٍ قَادِرٍ اور کوشش کے ساتھ سویرے ہی جا پہنچے گویا کھیتی پر قادر ہے کون گو جب باغ کو دیکھا تو ویران کہنے لگے کہ ہم رستہ بھول گئے ہیں بل نحل نہیں بلکہ ہم برگشتہ بخت بے نصیب ہیں اول او سم لو سب ایک جو ان میں فرزانہ تھا بولا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم تسبیح کیوں نہیں کرتے اور تب وہ کہنے لگے کہ ہمارا پروردگار پاک ہے بے شک ہم ہی قصوروار تھے امول پھر لگے ایک دوسرے کو روح در روح ملامت کرنے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 پرہیز گاروں کے لیے ان کے پروردگار کے ہاں نعمت کے باغ ہیں کیا ہم فرما برداروں کو نافرمانوں کی طرح نعمتوں سے محروم کر دیں گے کیف تمہیں کیا ہو گیا ہے کیسی تجویزیں کرتے ہو سود کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں یہ پڑھتے ہو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 ذیب ان سے پوچھو کہ ان میں سے اس کا کون ذمہ لیتا ہے سورک افری تو سورکرو سوری قیب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 وقد كانوا يدعون الى وهم ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی اور ان پر جدت چھا رہی ہوگی حالانکہ پہلے اس وقت سجدے کے لیے بلائے جاتے تھے جبکہ صحیح و سالم تھے فذرنی ومن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 قالون کیا تم ان سے کچھ اجر مانگتے ہو کہ ان پر تاوان کا بوجھ پڑ رہا ہے ان عندہم الغیب فیکم یكتبون یا ان کے پاس غیب کی خبر ہے کہ اسے لکھتے جاتے ہیں اصبر لحکم ربک ولا تكن كصاحب الحوت اذ نادا وهو مكظوم تو اپنے پروردگار کے حکم کے انتظار میں صبر کیے رہو اور مچھلی کا لقمہ ہونے والے یونس کی طرح نہ ہونا کہ انہوں نے اللہ کو پکارا اور وہ غم و غصے میں بھرے ہوئے تھے